وعلى اليك و اصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك و اصحابك يا نور الله میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو اور مدنی چنک کے ناظرین سلسلہ شان نزول میں ایک بار پھر حاضری ہے اللہ کریم رب العزت جل والا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکات سے مالا مال فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک قسمت تعلیشان ہے کہ جو شخص جمعت المبارک کے دن سو مرتبہ میری ذات پر درو شری پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے اور وہ سو حاجتوں میں سے تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی اللہ تعالی پوری فرماتا ہے کوشش کیجئے آج کا دن شب جمعہ اور کل بروز جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کیجیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ ولا کا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا مطلبی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ <وخ> الحمد سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک موضوع کے تحت کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اس کا شان نزول اور اس سے متعلقات آدیث طیبہ میں شرعیہ ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج بھی ہم ایک آیت مبارکہ سرح توبہ اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ جس کا شان نزول بھی سنیں گے اور اس سے متعلقات چند باتیں بھی اللہ شاء اللہ کرنے کی صحیح اور کوشش کی جائے گی اللہ تبارک فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے <تصفيق> ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں لاتی آبادہ اس آیت مبارکہ میں اس سے پہلے مسجد زرار کا ذکر ہے جس کا شان نزول ہم اس سے ماقبل سلسلے میں باقاعدہ سن چکے ہیں اور اس مسجد زرار کے بارے میں فرمایا کہ لا تکم فی اب اس مسجد ضرار میں آپ بالکل بھی قیام نہ فرمائیں مسجد ان اسی سا علا تکوا من اول یومن احک و تکوم اور آپ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو یعنی کیا ہم فرمائے سی ہالوئیں تو تہ رو اور اس میں وہ لوگ ہیں خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں واللہ یحب یو اور اللہ تعالی خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے انہیں پسند فرماتا ہے اسلام نے نظافت صاف ستھرا رہنے کی بہت ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور اس کا باقاعدہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ جس کے تحت پورا ایک سسٹم ایک نظام کے تحت یہ احکامات بیان کیے ہیں کہ آدمی عبادت بجا لائے تو اس وقت کون کون سی پاکی کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے وہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جو لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہو اس کا بدن وہ کیسے پاک ہو اس کا خیال رکھنا یعنی تہارت کو شرط اول گویا کے یوں قرار دے دیا گیا کہ وہ زمین بھی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی یا وہ جو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا اس کا جو بدن ہے ان کی پاکی اور کیسے پاکی مطلوب ہے اس کے پورے احکامات قرآن اور حادیث میں اور فک کے اندر باقاعدگی کے ساتھ اس کو واضح طور پر ایک ایک سکھ کو اس کو بیان کر دیا اس کے علاوہ بھی عام صفائی ستھرائی خوبصورت رہنا کس انداز سے صاف ستھرے انداز سے اپنے گھر بار کو صاف ستھرا رکھنا اپنی سواری کو صاف ستھرا رکھنا اپنے گھروں کے سہن کو اچھا صاف ستھرا رکھنا اپنی استعمال کی اشیا کو صاف ستھرا رکھنا اسلام نے ہمیں ان چیزوں کے آکام ارشاد فرمائے اور ہمیں اس کی ترغیب دی ہے کہ ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہوں جن چیزوں کی ہمیں یہ حاجت اور ضرورت اور ہم انہی کے ساتھ وابستگی ہے ہماری ہم ان کا اس انداز سے صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھیں کہ وہ جاذب نظر بنے ان کی ہمیں بہت ترغیب ارشاد فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف اور مدہ فرمائی ہے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا, کہ فرمایا جس مسجد کی بنیاد تکوا اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے اے محبوب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں جس کی بنیاد تکوا اور پرہیزگاری پر ہے اور اس کے اندر وہ افراد ہیں جو پاک رہنے کو جو خوب ستھرائی کو خوب صاف ستھرا رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک رہنے خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو اے محبوب آپ اس مسیح میں کی فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدہ فرمائی اور ان کا وصف خاص بیان فرمایا کہ وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا جیسے کہ آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ اس سے مراد کیا ہے ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد مسجد کبا ہے جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے رکھی اور جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے کبہ شریف میں قیام فرمایا اس میں آپ نے نماز فرم ادا فرمائی اور بعض مفصرین کا ایک کال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مسجد مدینہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف اس سے مراد ہے بہرحال دونوں مسجدیں مسجد, مسجد قبا ہو یا مسجد نبوی دونوں کے حادیث طیبہ میں فضائل ہیں کبا کے اپنے فضائل ہیں مسجد نبوی شریف کے اپنے فضائل اور مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا مسجد نبی کے بارے میں میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے میرا ممبر میرے حوض پر ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اسے قرار دیا یعنی جسے آج عوام ریاض الجنہ کہتے ہیں راؤزا من ریاض الجنہ جنت کے باغ غات میں سے ایک باغ ہے وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بار بار قدمین شریفین لگتے حضور کے حجرہ مبارکہ سے لے کر اس ممبر کے درمیان آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر اپنے ممبر پر تشریف لے کر آتے نماز پڑھانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ و وسلم کا جو حجرائے مبارکہ عماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہ کمرہ تھا جو وہ حجرہ تھا جس میں ابھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا مزار پر انوار گئے جس میں حضور ابھی اپنے جسم مبارک جسم مسعود کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں اور جو آپ کا مزار پر انوار ہے جو آپ کی قبر مبارک ہے یہ وہ حجرائے مبارک کی جگہ تھی یہی <سلام> آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور یہی آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حجرہ مبارکہ بھی تھا اور یہی یہ آپ کا مزار پر انوار اور یہی اشاق حاضر ہو کر ظاہرین حاضر ہو کر مواج شریف پر درود و سلام کے پھول وہ نشاور کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اللہ کریم رب العزت مجھے آپ کو سب کو بار بار یہ حاضری تھا فرمائے تو یہ حجرہ اور ممبر شریف اس کے بیچ کی جگہ حضور علی سلاۃ وسلام جب تشریف لاتے تو یہ بیچ کی جگہ جہاں بار بار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی یہ جگہ کتنا اس کا مقام عطا فرما دیا جس جگہ پر حضور الاسلام کے بار بار قدم لگے تو اس جگہ کو ریاض الجنہ قرار دے دیا روزۃمر ریاض الجنہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ اسے کہہ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد شریف کے اس ٹکڑے کی ایک گویا کہ فضیلت کو بیان فرمایا آج اشاک تڑپتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر سجدے کرنے کی شادت مل جائے ہمیں اس جگہ پر دو رقط پڑنے کی شہادت مل جائے ہمیں اس جگہ پر جانا ہی نصیب ہو جائے دعا کی شہادت مل جائے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد تو ساری مسجد اللہ کے گھر ہیں مگر بطور خاص جس جگہ کو نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس جگہ کو کہ جسے بطور خاص اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے اس, اس جگہ کی شان اور مقام پھر کچھ اور نرالا ہو جاتا ہے اس کی فضیلت اس کا مرتبہ وہ کچھ اور نرالا ہو جاتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ ارشاد فرمایا روزت من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اسے آمد الناس ریاض الجنہ کہتے ہیں اور اسی نام سے اسے پکارا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت دوسری حدیث حضور علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا ثواب جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا ثواب مسجد اقسا بیت المقدس اس میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی شریف میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اس میں اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب میں تو یہ مسجد نبوی کے بھی فضائل ہے, مسجد کبہ کے بھی فضائل ہیں یعنی اس آیت مبارکہ میں مسجد قبا بھی مراد لیا گیا اور ایک کال بعد مفسرین نے مسجد نبوی کا بھی ذکر کیا گیا لیکن زیادہ راجے مسجد قبا کو ہی بیان کیا گیا مسجد قبا جس کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی اور جب تک کہ یہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واروکے رہے تو پھر آپ اس میں نماز پڑھتے اور وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے جس کی بنیاد نیکی پر رکھی گئی ہے یہ مسجد ہے اس کی شان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد کبا میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا مدینہ منورہ میں حاضری ہو مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو کئی عبادات ہیں وہاں پر وہاں آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کے ثواب اسے ملتے رہتے ہیں وہاں عمرہ کرتا ہے تو بس آشا جاتا ہے حرم سے باہر کہیں بھی جا کر حیرام باندھ کرا کر عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے ثواب حاصل کرتا ہے مسجد الحرام میں نمازیں پڑھ کر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے قرآن پڑھ کر ایک لاکھ قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے یعنی گویا کے نیکیوں کے ثواب بہت درجات کو بلند کیا ہوا ہے بڑھایا ہوا ہے مسجد حرام وہاں نیکیوں کا درجہ بہت بلند ہے مدینہ منورہ میں بظاہر ایسی کوئی عبادت یہ نہیں ہے کون سی نہیں ہے کہ یہاں کوئی عمرے کا رکن نہیں ہے یہاں کوئی حج کا رکن نہیں ہے یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر وہ رکن ادا نہ کیا تو اس کی حج میں فرق آئے یا اس کے عمرے میں فرق آئے یہاں جو آئے اس کی بنیاد ہی عشق اور محبت پر ہے اس کی بنیاد بارگاہ رسالت میں حاضری پر ہے وہ حضور کی محض محبت کی وجہ سے آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے فقط جفا نہیں اس نے میرے ساتھ جفا کی حج کے لیے تو آیا وہ میری زیارت کو نہ آیا اور منظارہ قبری وجبت جب شفاعتی لگو شفاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے حضور الاصلاط وسلام کے روزہ مبارک پر حاضری دینا مدینہ منورہ میں جانا آپ فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینہ منورہ میں جس سے ہو سکے مدینہ میں مر جائے اللہ اکبر جس سے ہو سکے مدینہ میں مر جائے مدینہ میں مرنے والوں کے لیے الگ شفات کا ذکر فرمایا ہے مدینے میں اگر کوئی پریشانی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنے والوں کو الگ فضیرت کا ذکر ارشاد فرمایا تو اس کا اس کا درجہ ہی عشق کے اوپر رکھا گیا ہے اگر عمرے کا کوئی رکن وہاں ہوتا تو کہا جاتا کہ عمرے کا رکن ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس لیے وہاں جا رہے ہیں حج کا کوئی رکن ہوتا تو کہا جاتا حج کا رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں سارے ارکان یہاں ہیں لیکن وہاں کیوں جا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہا جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اب جانا ہے تو اب یہاں پہ ماں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی طرح طرح کے ثواب ارشاد فرما دیے یہاں بھی ثواب سے امت کو معروم نہیں رکھا یہاں یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہم, ہما, ہمارے ثواب کے میٹر کے اندر کچھ کمی واقع ہوگی ایسا نہیں ہے یہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اپنے گھر سے نکلے مسجد قوبہ میں آ کے نماز پڑھ لے عمرے کا ثواب مل جائے گا مسجد قوبہ میں گئے نماز پڑھ لی گویا کے عمرے کا ثواب حاصل کر لیا دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مسجد قوبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں مسجد کوبا میں کبھی پیدل اور کبھی سواری پر تشریف لے کے جاتے ہی. ہمت ہے اس طریقے کار کو بھی اپنائیے وہاں رہتے ہوئے کبھی کبھی پیدل اور کبھی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کار پر بھی عمل کرتے ہوئے کبھی پیدل بھی آپ مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو مسجد جائے نماز پڑھ کر پیدل واپسی آ جائے اس سوچ کے ساتھ اس محبت کے ساتھ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی پیدل, پیدل پیدل پیدل پیدل اس مسجد کے اندر تشریف لایا کرتے تھے تو میں آج حضور کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیدل اس مسجد میں آ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات ہم دیکھیں گے تو یہ آئےت مبارکہ جس کے بارے میں مسجد قبہ کا یہ ذکر ہوا تو فرمایا یہ آئے تو مسجد والوں کے حق میں نازل ہوئی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے گروہ انسار اللہ نے تمہاری تاریخ فرمائی ہے تم بزو اور استنجے میں کیا عمل کرتے ہو انہوں نے عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑا استنجا تین ڈھیلوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں تو یہ ایک فضیلت کی بات تھی جس وجہ سے یعنی مٹی کے ذریعے بھی استنجا کی وہ صورت اختیار کرنے کے بعد مزید پانی کے ساتھ اور نظافت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ان کی مدہ فرما دی ہے مسجد قبہ میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاک رہنے کو خوب پسند کرتے ہیں پاکی کو خوب پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ بھی انہیں پسند فرماتا ہے ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے تو یقیناً ہر شخص ہر صاحب ذوق آدمی اس میں امیر فقیرے کا تعلق نہیں ہے مال اور غربت کا تعلق نہیں ہے طبیعت کی نظافت کے ساتھ اس میں اچھی طبیعت کا ہونا اس کا تعلق ہے بہت سے اچھے مالدار ہوں گے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے طبیعت کے اندر یہ صفائی ستھرائی کے معاملات تو نہیں ہے تو نہیں ہے پھر وہ اس معاملات کی طرف آتے ہی نہیں کیونکہ اس سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے کہ آدمی بہت مہنگے کپڑے پہنا بہت مہنگا لباس پہنا بہت اچھے سے اچھے جوتے پہنا اس چیز سے صفائی سترائی کا اس میں موقف نہیں ہے صفائی ستھرائی صرف انہیں معاملات پر موقف نہیں ہے کہ اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ بطور خاص ہو تو چاہے کوئی امیر آدمی ہو یا غریب طبیعت اگر سلیم ہے اچھی طبیعت ہے تو پھر آدمی کی طبیعت کے اندر یہ صفائی اور ستھرائی کے معاملات آ جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بطور خاص عبادت کے معاملات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے ان اللہ یحب الطوابین و یوحب المتحرین بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا بے شک اسلام ستھرا دین ہے لوگوں بے شک اسلام بے شک اسلام ستھرا دین ہے تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا جنت میں جانے والا وہ صاف ستھرا رہنے والا ہی ہوگا تم صاف ستھرے رہنے کو اپنی عادت میں شامل کر لو صاف ستھرا رہنا اپنا معبول بنا لو یہ ہمیں باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی جا رہی ہے ہم اگر دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرتیں ابراہیم حضرت اسماعیل ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کیا حکم دیا انتا بیت بے تل طاقن فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرو میرے گھر کو ستھرا کرو کس کے لیے ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے احتکاف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اللہ کے گھر کو بھی اللہ کے گھروں کو بھی مساجد کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ کے گھر کو بھی پاک اور صاف رکھنا اس کی بھی صفائی کا اہتمام کرنا اور جو اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ان کی بھی باقاعدہ فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو مساجد سے دور کرنے والوں کی فضیلتوں کا بیان فرمایا گیا ہے تکلیف دہ لباس پہن کر بدبو دار انداز سے مساجد میں آنے سے ممانت کا ذکر فرمایا گیا ہے بدبودار چیزوں کو کھانے کے بعد مساجد کے قریب نہ آنے کا حکم دیا گیا ہے کیا آپ قریب نہ ہو مساجد کے کہ جس نے کوئی ایسی بدبودار چیز کھا لی ہو تو جب تک یہ بدبو زائل نہیں کر لیتا ختم نہیں کر لیتا مساجد میں نہ ہو کہا کہ یہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب ایسا نہ کرو ممانک فرمائی اس کی کپڑوں میں بدبو ہے جسم میں بدبو ہے اس کو دور کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ, یہ اسلام ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کے ہمیں احکامات ارشاد فرما رہا ہے اور جن چیزوں سے لوگوں کو گھناتی آتی ہے لوگ نفرت کھاتے ہیں اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ مسجد میں بطور خاص جا رہے ہیں ذرا غور کریں ہم نے کسی کی دعوت پہ جانا ہو تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ دعوت ہے اگر ہم گندے لباس میں عجیب و غریب کپڑے پہن کر کسی کے ولیمے کی دعوت میں چلے جائیں خواتین وہ بھی پرانے کپڑے پہن کر عام سے کپڑے پہن کر چلی جائیں وہ جانا پسند نہیں کریں گی اپنی عزت کی وجہ سے بھی اور سامنے والے کی بھی عزت کی وجہ سے ایک عزت تو اپنی ہے کہ آدمی اچھے لباس سے جائے اور دوسری سات یہ کہ جس کی دعوت پہ جا رہا ہے اس کا مطلب اس کو بھی عزت نہیں دی گئی کہ آپ اس کی دعوت میں ایسے ہی شریک ہو گئے آدمی ذرا غور کریں جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس بارگاہ کے پھر مقام کتنا ہے قرآن فرما رہا ہے خزو زینہ تکم آئندہ کل مسجد اللہ میں حکم ارشاد فرما رہا ہے خزو زینہ تکم اندا کل مسجد ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہی یہی بیان فرمایا گیا اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ ایک, ایک خاتون نے طواف کچھ اس انداز سے کیا تھا کہ جس کا لباس جو ہے وہ کسی اور سے لباس مانگنے کا تھا کہ اگر لباس ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی انداز سے اس نے طباف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آئےت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ یہ انداز اچھا نہیں ہے یہ بہتر نہیں زینتکم زینت کو مسجد نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو اچھے بن جاؤ اچھے انداز سے جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالیٰ نے آپ نے دیکھا اپنے غلام کو کہ ایک چادر لیے ہوئے وہ مسجد کی طرف آ نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا تم ایک چادر سے نماز پڑی کہاں فرمایا تمہارے پاس دو چادریں نہیں ہے کہ دو چادریں ہیں میرے پاس کہ اگر میں تمہیں بازار میں بھیجو تو تم دو چادروں کے ساتھ جاؤ گے یا ایک چادر کے ساتھ جاؤ گے کہاں دو چادریں پہن کے جاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے اہتمام کے ساتھ آؤ اللہ کی بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی تم اس بارگاہ میں اس انداز سے آ جی ہاں مدنی کے ناظرین اس دور میں لوگ جس طرح آج ہم سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں عام رواج یہ نہ تھا جو احرام ہم پہنتے ہیں حج عمرے کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ احرام عام ایک معمول تھا ایک عام عادت کا لباس تھا اور آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضبائی مبارکہ بھی زیب فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ تحمد شریف پہنا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاجامہ پہننے کو پسند فرمایا لیکن پاجامہ پہنا آپ سے ثابت نہیں ہے لیکن پسند فرمایا کہ یہ ستر اس میں زیادہ ہے المختصر کہ اس وقت سلائی کا انتظام اتنا نہ تھا نہ یہ نظام تھا تو لوگ عام طور پر بغیر سلے ہوئے کپڑے چادریں پہننا یہ ایک معمول تھا کپڑوں کی بھی تنگی تھی کپڑے بھی اتنے کثرت کے ساتھ نہیں تھے کسی کے پاس ایک چادر اور کسی کے پاس دو چادریں یعنی یہ بھی کسی کسی کے پاس ایسا بھی معاملہ ہوتا تو بہرحال کہا کہ تک جس کے پاس دو چادریں ہیں وہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑے وہ دو چادرے پہنے یعنی اپنی اگر تہمت اور یہ ستر معاملہ چھپائے ہوئے تو اوپر بھی چادر لے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے انہی غلام سے یہ کہا کہ میں تمہیں جب لوگوں کے پاس بھیجو تو تم دو چادریں لو اور اللہ کی بارگاہ میں سے آ جاؤ یہ بارگاہ تو زیادہ آک رکھتی کہ ہم زینت اختیار کر کے جائیں یعنی اچھے بن کے جائیں صاف ستھرے بن کے جائیں آج ہم خود غور کریں میں اور آپ ہم نے بھی کچھ نماز کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے نمازیں ہے جیسا وقت ہے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے کپڑے پاک ہیں میلے ہیں نماز ہو جاتی ہے لیکن کام کاج کے کپڑوں میں ایسے کام کاج کے کپڑے کہ جن کپڑوں میں عام معمول کے وہ کپڑے کے جن میں آدمی کسی کے پاس جانے سے کسی بڑے کے پاس جانے سے گن کھاتا ہو ان لباس میں نماز پڑھنے کو فکا مکرو جانتے ہیں مکرو فرماتے ہیں کیوں فرماتے وہ اس لیے کہ آدمی کسی بڑے کی دعوت میں کسی بڑے کے پاس جانے سے اس لباس میں کترائے گا گھبرائے گا تو جب اس کے پاس جانے سے گھبرائے گا تو اللہ کی بارگاہ تو بہت بڑی بار ہے سب سے بلند اور بالا بارگا ہے تو یہاں تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے یہاں زیادہ اچھے انداز سے رہنا چاہیے تو اس لیے ہمیں نماز کہ احترام کے لیے نماز کی عزت کے لیے نماز کی شان اور شوکت کے لیے ہمیں نماز کے احترام میں اچھا لباس پہن کر نماز کے لیے جانا چاہیے اور جب بھی نماز کے لیے جائیں ہمارا لباس ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں لوگ اس سے گھن کھاتے ہوں اگر ہمیں اسی لباس میں کہیں دعوت میں جانا پڑے ہم چلے جائیں ہمیں کوئی ماں, وہ بھی نہ محسوس ہو لیکن ایک تعداد ہے معذرت سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کسی کو کہ نماز آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کپڑے صحیح نہیں ہے. اگر اسی کو کوئی کہ آؤ دعوت میں جلتے ہیں تو اس کا پھر جواب یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے صحیح نہیں ہے. پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پانچ منٹ رکو کپڑے بدل کے آتا ہوں لیکن نماز والے کو یہ جواب نہیں دیتا کہ پانچ منٹ رکو کپڑے میں بھی بدل کے آتا ہوں نماز پڑھ لیتے بلکہ اس کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے میرے کپڑے خراب ہے پاک میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور اتنی معمولی سی بات کر کے نماز کو تر کر دیا جاتا ہے نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ان نمازوں کو قزا کر جکی ہے ان کو ادا کرنا چاہیے اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنے لباس اور ان چیزوں میں پاک اور صاف ستھرا رکھ کر اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھے ان اس کی برکت کو دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفر عدی اللہ کو تعالیٰ نے نماز کے لیے باقاعدہ ایک بیش قیمت مہنگا ترین آپ نے ایک لباس نماز کے لیے ہی فکس کر کے رکھا جب اللہ کے حضور حاضر تو وہ ایک مہنگا اور اچھا لباس پہن کر نماز پڑی جائے اس سے ہم اگر عید کے دن کپڑے بناتے ہیں تو وہ نماز کی عزت اور احترام کے لیے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نئے کپڑے ہم اس وقت پہنتے جب ہمارے گھر مہمان آنے ہو یا ہم نے کسی کے گھر جانا ہو اور نماز ہم انہی کپڑوں میں پڑھتے ہیں جو ہمارے پرانے کپڑے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو اپنا نائٹ لباس یا جیسے بھی کوئی کپڑے پہنتے ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بس جیسا تیسا لباس ہے بس دو رکت چار رکت جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے تو نماز کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ یہ احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ایسا نہیں کہ عورتیں باہر نہیں جاتی نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ جیسا تیسا بھی لباس ہو ان کا لباس نماز کے لیے ایک تو نماز کے لیے کتنا ضروری ہے اس کے ستر عورت کے اعتبار سے پاکی کے اعتبار سے اور ایک اس کی اچھائی ستھرائی کے اعتبار سے اس کی بہتری کے اعتبار سے تو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکات مل سکے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں آپ فرما تھے ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا گویا کہ بالوں کو درست کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی بالوں کو درست کرنے کا آپ اشارہ فرمایا وہ شخص درست کر کے واپسی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آئے کہ گویا کہ وہ شیطان لگ رہا ہو شیطان جیسی صورت بنایا ہوا ہو تو بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک اچھائی کے ساتھ آئے اللہ اکبر کتنی پیاری ترغیب دی اور مذمت و حالت اور کیفیت کی بیان کی کہ جس سے لوگوں کو بحشت ہو جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو جس کو لوگ برا سمجھتے ہو تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال اور اہتمام کرنا چاہیے صفائی سسرائی کے حوالے سے ہمارے دین نے جمعہ کا دن آتا ہے اور ترغیب دی جمے کو غسل کرنے کی فضیلت بیان فرما دی خوشبو لگانا مسوا کرنا الگ الگ ان چیزوں کے آکام بیان کر دی کیوں اور اہتمام کریں جمعہ عظمت والا دن ہے اس کا اور اہتمام کریں امامہ سجانا چاہیے لیکن اگر آپ نہیں پہن سکتے نہیں پہنتے کوشش کریں نماز کے ٹائم پہن لیں آپ نماز میں پہنے بہت سے ایسے نمازی ہی بھی ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن بسی میں جب جائیں گے پھر دیکھیں گے ٹوپی کہاں ہے وہ ٹوپی اور وہ ٹوپی جیسی تیسی ہو بازو کا ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ معذرت سے وہ ہم پہن کے کسی عزت والے کے پاس نہیں جا سکتے وہ ٹوپی پہن کر لیکن ہم وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی ہماری صورت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم اگر باہر کسی کو دکھائیں تو وہ پسندیدہ صورت ہو اگر اس ٹوپی کے اندر آپ کی کوئی پکچر بنائے اور آپ کو دکھائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے تو نماز کے لیے ٹوپی اگر آپ پہنتے ہیں تو بلکہ پہننی چاہیے آپ اپنی ٹوپی اپنے ساتھ رکھیں کوشش کریں اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں ٹوپی ایک اپنا دینی شعار بنانے کی کوشش کریں سر ڈھپا ٹوپی پہن کے رکھیں اگر نہیں سر پہ آپ ڈھانپ سکتے ٹوپی رکھتے ہر وقت اپنی جیب میں رکھ لیں اچھی ٹوپی ہو آپ کی اپنی جیب میں ہو نماز کے وقت آپ اپنی ٹوپی نکالیں اپنے سر پہ لیں اور اپنی نماز آپ ادا کریں ذہن نصیب امامہ شریف ہو آپ کی دکان پر اگر آپ ہر وقت نہیں پہن سکتے نماز کے ٹائم پہنیے آپ نماز پڑھیے پھر اتار دیں نماز میں آپ پڑھ لیجیے اور اگر آپ نہیں پہن رہے ہر نماز میں نہیں پہن دیں جمعت المبارک کو ہی پہن لیں تھوڑی سی ہمت کیجیے تھوڑی سی ہمت کیجیے جمعے کو پہن لیجیے جی ہاں میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعت المبارک کو ایک جمعہ امامی کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کو ستر جمعوں کے برابر سواب ملتا ہے ستر جمعوں کے برابر ایک سال میں بھی اتنے جمے نہیں ہیں ایک جمعہ امامے کے ساتھ پڑھ لینا ہے اتنے جمعوں کا ثواب مل جاتا ہے کوشش کیجیے امامہ آپ سجائیں جمعے والے دن بطور خاص اور جمعہ کی نماز پڑھ لیجیے ایک نماز فرض ہو یا نفل نماز اگر امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو پچیس گنا نمازوں کا ثواب ہے یہ فضیلتے حاصل کیجیے تو اس انداز سے اپنے لباس اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے نماز کے اندر اہتمام کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی اور ہمیں نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق طا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف اور ستھرا بنا دے جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں رب کعبہ ہمارے دلوں کو بھی صاف اور ستھرا بنا دے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ ان سب کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور روشن فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم